نمبر ہے اٹھاسی صورت بنی اسرائیل صفا دو سو تریسٹھ اور آیت کا نمبر ہے اٹھاسی الرحمن الرحيم كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن نا گزشتہ درس میں نے ابتدا میں یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کی کہ تقریباً ہر پیغمبر کو اس کی نبوت کی صداقت کے لیے اللہ تعالی جو نشانی اور جو دلیل عطا کرتے ہیں اسے ہماری اطلاع میں موجہ کہتے ہیں قرآن نے موجے کا لفظ استعمال نہیں کیا حدیث میں موجے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا قرآن اسے کہتا ہے آیت جس کا معنی ہم کرتے ہیں نشانی یا قرآن اسے کہتا ہے برہان جس کا معنی ہم کرتے ہیں دلیل متقل نے اور علم کلام کے علماء نے اس آیت اور نشانی اور برہان کا نام موجدہ رکھ دیا موجے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو ایک نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا اس نبی کے سوا سب لوگ اس کام کے کرنے سے آجز ہیں اس کو متقلمین اپنی اصطلاح میں موجزہ کہتے ہیں میں نے گزشتہ درس میں آپ کو یہ حقیقت سمجھائی کے ہر پیغمبر کو اللہ تعالی نے اس کے زمانے کے مطابق معئزہ دیا حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا تو معزہ بھی اسی طرح کا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت اور طب کا زور تھا تو موجزہ بھی اس کے مطابق دیا اور امام المبیا سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت کا بلاغت کا کلام کا گفتگو کا شعر و شاعری کا بڑا زور اور بڑا رواج تھا چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کو معجزہ بھی اس کے مطابق قرآن کی صورت میں دے دی باقی انبیاء کے موجزات اور ہمارے پیارے پیغمبر کے معجزے میں ایک نمایاں فرق امتیازی علامت وہ یہ ہے کہ سب پیغمبروں کے معجزے عارضی تھے جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کا موجزہ بھی اس کے ساتھ رخصت ہو گیا علیہ السلام کی لاٹھی حضرت سلیمان کا تخت اس وقت ہوا میں نہیں اڑتا حضرت داؤد کے ہاتھ میں اب لوہا موم نہیں ہوتا حضرت عیسی علیہ السلام اب مردوں کو زندہ نہیں کر رہے تمام انبیاء کے معجزات عارضی تھے جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا اور ہمارے پیارے پیغمبر کو اللہ نے جو قرآن کی صورت میں معجہ عطا کیا یہ دائمی ہے نبی پاک اس دنیا سے تشریف لے گئے یہ اب بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہے گا یہ فرق ہے باقی امبیا کے معجزات میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہے پہلی کتابوں میں اور اس کتاب میں ورنہ تو طوریت بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے زبور بھی اللہ کی کتاب ہے اپنے اپنے وقت میں وہ ہدایت تھی نور تھا قرآن پاک نے تو کو نور کہا ہے کہ توت جو تھی وہ اپنے اندر نورانیت اور روشنی رکھتی تھی قرآن پاک نے طوریت کو ہدایت کہا ہے کہ وہ کتابیں ہدایت تھی اپنے زمانے میں وہ کتابیں روشنی پھیلاتی رہیں ہدایت دیتی رہیں ان میں دلائل موجود تھے وہ اللہ کا کلام تھا وہ اللہ کی کتابیں تھیں قرآن پاک میں اور ان کتابوں میں میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ کتابیں تحریف سے تغیر و تبدل سے رد و بدل سے محفوظ نہ رہ سکی بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کے لفظوں کو بدلا ان کی عبارتوں کو بدلا تحریف کی آی تو آپ کو اصل شکل میں نہیں مل سکتی آج آپ کو انجیل اس طرح نہیں مل سکتی جس طرح اللہ نے اتاری تھی توت کا آپ تصور نہیں کر سکتے اس میں تغیر و تبدل ہوا اس میں تحریف ہوئی اس میں رد و بدل ہوا اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نے اپنے مطلب کی آیتیں داخل کییں اور اپنے شرکیہ عقائد کو اس سے ثابت کیا اور توحید کی آیتیں اس میں سے نکال کے باہر ڈال دی اس میں تحریف کی گئی یہی فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں میں کہ دونوں کتابیں ہیں تو اللہ کی طرف سے لیکن وہ تحریف سے محفوظ نہ رہ سکی اور قرآن نے نازل ہو کے یہ اعلان کیا کہ انا نہ نزل ن ذکر و انا لا حافظون اس کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اس میں تحریف نہیں ہو سکتی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی واحد کتاب ہے دنیا کی واحد کتاب ہے جو ایک نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے دس سال کا بچہ اسے حفظ کیے ہوئے کوئی کتاب اس کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی کسی کتاب کو اس طرح حفظ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی کوئی آیت آگے پیچھے نہ ہو اس کی زبر کی جگہ کوئی زیر نہ پڑے اور زیر کی جگہ پہ کوئی زبر نہ پڑے رمضان المبارک میں جب حافظ یہاں قرآن تراوی پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں مجال ہے کہ وہ غلط پڑھ کے آگے نکل جائیں پیچھے اس کے ایک آدمی کھڑا ہے یا کئی آدمی کھڑے ہیں زبر کی جگہ زیر اور زیر کی جگہ زبر اسے پڑھنے نہیں دیتے کوئی ایک آیت چھوٹ جاتی ہے اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑ کے آگے نکل جائے یہ واحد کتاب ہے اور یہی موجدہ ہے اس کتاب کا کہ اسے ایک دس سال کا بچہ ایک بارہ سال کا بچہ حفظ کیے ہوئے اسی لیے انگریز نے سنا ہے کہ جس زمانے میں اس قرآن کو ختم کرنے کی سازش کی تو انہوں نے اس کے نسخے جمع کیے مسجدوں سے یا کئی جگہوں سے کہ انہیں آگ لگا دی جائے جلا دی انہوں نے سمجھا یہ دنیا کی جس طرح کتابیں چھپتی ہیں حکومت کے خلاف اور حکومت ان کتابوں کو خرید کے جلا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان مٹا دیتی ہے تو شاید اس طرح اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو ایک آدمی نے ان سے کہا پاگلو کیا کر رہے ہو کہ یہ قرآن جمع کر کے ان کو ضائع کرنا چاہتے ہیں مٹانا چاہتے ہیں اس آدمی نے ایک دس بارہ سال کے بچے کو بلایا اور اس نے کہا ذرا ان کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سناؤ اس دس بارہ سال کے بچے نے قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی اور اس بندے نے انہیں باور کروایا کہ جس کتاب کو تم کاغذ و کرتاس کا محتاج سمجھ رہے ہو اللہ نے اس کو کاغذ و کرتاس کا محتاج نہیں بنایا اس کتاب کو تو سینوں میں اللہ نے محفوظ کیا محفوظ کیا ہے یہ واحد کتاب ہے جو حفظ ہوتی ہے اور آپ دنیا کی کوئی کتاب لائیں فارسی کے اندر گلستہ بوستان شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتابیں ہیں فارسی ادب میں شاید اس سے بہتر کتاب آج تک نہ لکھی گئی ہو پڑھیں آپ فارسی دان طبقہ اسے پڑھے لطف آ جاتا ہے پڑھ کے اس میں اتنا ادب ہے اتنی فصاحت ہے اتنی بلاغت ہے اتنے اشتہارے ہیں اتنی تمسیلات ہیں اتنے دلائل ہیں اس طرح وہ بات کو چھپا چھپا کے کرتا ہے اس میں بڑا لطف محسوس ہوتا ہے فصاحت و بلاغت میں گلستہ بوستہ کا کوئی جواب نہیں ہے فارسی میں اردو کے اندر ایک بندہ کتاب لکھتا ہے بڑا ادیب ہے اس کی قلم بہت خوبصورت ہے اس میں وہ فسا و بلاغت پوری طرح استعمال کرتا ہے آپ اس کو خرید لیں دنیا کی کوئی کتاب آپ خریدیں آپ ایک دفعہ پڑھیں گے بہت مزیدار ہوگی تو دو دفعہ پڑھ لیں گے بہت مزے دار ہوگی تو تین دفعہ پڑھ لیں گے چوتھی دفعہ اس کتاب کے کھولنے پر آپ کا دل روح متوجہ نہیں ہوگی آپ اس کتاب کو قتل نہیں پڑھیں گے کائنات میں یہ واحد کتاب ہے قرآن پاک اس کو جب بھی کھولے تو ایک نیا لطف آتا ہے یہ ایک نیا مزہ دیتی ہے ایک نیا لطف اس میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی اس قرآن کا موجہ ہے کہ پڑھنے والے اس سے کبھی اکتاتے نہیں ہیں کبھی نہیں اکتاتی ہیں وہ جب پڑھتے ہیں انہیں ایک نیا لطف آتا ہے اور آپ جب پڑھتے ہیں تو چلو آپ تو چونکہ اس کا ترجمہ نہیں جانتے تفسیر نہیں جانتے مطلب نہیں جانتے لیکن جب علماء اسے پڑھتے ہیں اور علماء بھی وہ جو اجتہاد کے درجے پر فائد ہیں ذہانت میں فتحانت میں علم میں بلند درجہ ہے جن علما کا اور وہ مسائل اس میں سے نکال سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سے نئے نئے مسائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ ایک واقعہ سنایا اپنے جمعہ کے خطبے میں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں ان کے شاگرد ہیں امام احمد ابن ہمبل رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کا بہت اونچا مقام ہے یہ سعودی عرب کے تمام لوگ امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں تقلید کرتے ہیں سعودی عرب کے سارے لوگ ہماری طرح مقلد ہیں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اور سعودی عرب والے جو ہیں وہ امام احمد کی کیا کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں امام احمد کے مسلک پہ چلتے ہیں اسی لیے وہ رفع دین بھی کرتے ہیں لیکن تراویح بیس پڑھتے ہیں کیوں ان کے امام کا مسلک یہ ہے ان کے امام کا مسلک یہ ہے کہ وہ بیس تراوی پڑھنی ہے وہاں تراوی بیس پڑھی جاتی ہے وہ اونچی آمین بھی کہتے ہیں لیکن جنازے میں وہ بلند آواز سے فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں کوئی صورت نہیں ملاتے ہیں دعائیں بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں دعائیں اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں پاکستان کے لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ حملی ہیں امام احمد ابن حمبل کی وہ تقلید کرتے ہیں یہ بعض لوگ جو خیال ان کا ہے کہ وہ غیر مقلد ہیں کسی کی تقلید وہ نہیں کرتے ہیں یہ غلط فہمی ہے ان لوگوں کی سعودی عرب کے لوگ امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں حمبلی کہلاتے ہیں امام احمد ابن ہمبل جو امام شافی کے شاگرد نے بہت بڑا امام ہے وقت کا ایک دن امام شافی نے ان کو لکھا کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں تشریف لائیے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں یہ استاد کہہ رہا ہے شاگرد کو امام احمد نے اطلاع بھیجی کہ میں فلاں دن آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں امام شافی نے اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا امام ہے بہت بڑا عابد ہے بہت بڑا تحجد گزار ہے بہت بڑا نیک ہے بہت بڑا ولی ہے بہت اونچا آدمی ہے اپنی بچیوں کو بتایا بیوی کو بتایا سارے لوگ اشتیاق میں بڑا شوق کہ امام آ رہا ہے امام احمد آ رہا ہے چنانچہ اپنے وقت مقرر پہ امام احمد تشریف لے آئے امام شافی نے جب ان کو کھانا پیش کیا رات کو تو امام احمد ابن ہمبل نے وہ کھانا ڈٹ کے کھایا بڑا سیر ہو کے رج کے کھایا جو کچھ انہوں نے بھیجا تھا سب کچھ کھا گئے بچیوں کے پاس جب برتن واپس پہنچے تو بچیاں اپنے بھاپ سے کہتی ہیں ابو آپ تو کہتے تھے بڑا نیک آدمی ہے بڑا ولی ہے لیکن کھانے کھانے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ولایت پاس سے بھی نہیں گزری ایک ولی اور فقیر آدمی اور اتنا کھائے جو کچھ دیا وہ سب کچھ کھا لیا بڑی آپ نے اس کی مشہوری کی ہوئی تھی کہ بڑا امام ہے بڑا ولی ہے لیکن نظر نہیں آیا چنانچہ امام شافی نے یہ بات سن لی رات کا وقت ہوا نا تو جہاں امام احمد ابن ہمبل کو انہوں نے سلانا تھا اس کے چارپائی کے قریب بچیوں نے ایک لوٹا مسلح رکھ دیا کہ رات کو تحجد کے لیے اٹھیں گے وضو کریں گے تکلیف ہوگی ان کو لوٹا بھی رکھ دیا مسلح بھی رکھ دیا اور وہ دیکھتی رہی یہ سارا منظر صبحوں کے ٹائم جب امام احمد بن حنبل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے لوٹا اسی طرح بھرا ہوا ہے مسلح اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے بچیاں پھر امام شافی کو کہتی ہیں کہ بابا آپ کہتے تھے بڑا نیک آدمی ہے رات عشا کے بعد خراٹے لینے لگا ہے صبح کر دی نہ نماز نہ تحجد نہ نفل نہ اللہ اللہ ولی ایسے ہوتے ہیں. اب امام شافی کو بھی یہ بات محسوس ہوئی کہ طالب علمی کے زمانے میں جو طالب علم رات کو جاگ کے تاجد پڑتا ہے اب یہ امام بن گیا ہے تو تاجد بھی نہیں پڑتا تو امام شافی نے دونوں باتیں پوچھی ایک تو کھانے کے متعلق پیچھا کہ آپ نے طبیعت کے خلاف کھایا طالب علمی کے زمانے میں بھی آپ اتنا کھانا نہیں کھاتے تھے آج رج کے اور ڈٹ کے کھایا ہے کیا بات ہے امام احمد ابن امبل کہتے ہیں استاز محترم جب آپ کے گھر کا پکا ہوا کھانا میرے سامنے آیا اس میں مجھے حلال کی بو محسوس ہوئی میں نے کہا کہ امام محمد آج جتنا یہ حلال کے لک کھا سکتا ہے کھا لے ایسا کھانا پھر تجھے کبھی نہیں ملے یہ امام شافی کے گھر کا کھانا ہے ایسا حلال کے لکمے اور طیب کھانا تمہیں کبھی نہیں ملے گا رج کے کھا میں نے سیر ہو کے کھایا چنانچہ آپ کے اس کھانے کی برکت تھی اس کھانے کی برکت کا اثر مجھ پہ یہ ہوا کہ رات کے وقت جب میں چارپائی پہ لیٹا تو ایک قرآن کی آیت میرے سامنے آئی اس آیت میں سے میں نے مسئلے نکالنے شروع کیے صبح ہو گئی اور میں نے سو مسئلہ نکالا اور اپنی بچیوں کو جا کے بتائیے جن کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نے عشاء کی نماز ہی سے صبح کی نماز پڑھی وہ جو میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تھا اسی بوزو سے میں نے صبح کی نماز پڑھی اور ساری رات میں جاگ کے قرآن سے مسائل کو نکالتا رہا تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ پڑھیں جو مطالب کو نہیں سمجھتے تو آپ کو بھی لطف دے گی مزہ آئے گا یہ ایک ایسی کستوری ہے جس کو جب بھی کھولیں گے تو نئی مہک محسوس ہوگی لیکن جو مجتحد لوگ ہیں بہت بڑے عالم لوگ ہیں اور مخصر لوگ ہیں وہ اس میں سے نئے نئے مسائل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں استنباد کرتے ہیں اور نکالتے ہیں میں اب بہت تمہید تیسرا آج درس ہے اور میں نے تمہید بہت لمبی چوڑی باندھی ہے آپ کا ذہن بنانے کے لیے کہ یہ کتاب عظیم کتنی ہے عظیم بہت ہے یہ کتاب اس کی عظمت کا کوئی انکار نہیں ہے لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے اس بات میں اور آپ میری تائید کریں گے اس بات میں اور میری ہاں میں ہاں آپ ملائیں گے کہ جتنی یہ کتاب عظیم ہے اتنی ہی یہ کتاب ہمارے ہاں آ کے مظلوم ہو گئی اس کی عظمت کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں لیکن اس کی مظلومیت کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہماری طرف سے جتنا ظلم ہوا اس کتاب پر وہ ہم اپنے گرے بانوں میں جھانکے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اس میں میں بھی شامل ہوں اس میں علماء بھی اس میں ان کے مقتدی بھی اس میں امام بھی ان کے مقتدی بھی اس میں پیر بھی ان کے مرید بھی اس میں سرمایہ دار بھی اور غریب بھی اس میں سیاستدان بھی اور تاجر بھی اس میں مل آنر بھی اور مزدور بھی سب لوگ ہم اس حمام میں ننگے ہیں یہ آپ چکر چلاتے ہیں آپ نے مجھے جمعے پہ پرچی گئی کہ جس طرح آپ نے تختیوں پہ لوگوں کو بٹھایا تو یہ قرآن کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی تو یہ بڑی بے ادبی ہے اور احترام کے خلاف ہے اور قرآن پاک کی توہین ہے یہ پھر یہاں بھی لوگوں نے محسوس کیا لیکن مجھے آپ بتائیے کسی چیز کو پیٹھ نہ دینا اس کا مفہوم کیا ہے کیا ہے مطلب اس کا یہ جو محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ کانڈ نہ دیں من کیا مطلب ہے یعنی میری بات کو میری بات کو مانو میری بات سے منہ مو نہ موڑنا میری بات سے اراد نہ کرنا جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو پیٹ نہ دکھانا قرآن کو پیٹھ نہ دو کا صحیح مطلب یہ تھا کہ قرآن کے حکموں کو پیٹ ہو نہ دو یہ جو کہتا ہے وہ مانو جس سے روکتا ہے اس سے رک جاؤ جو حکم کرتا ہے وہ کرنے لگ جاؤ یہ حکم تھا مطلب تھا پیٹھ نہ دینے کا کہ قرآن کی بات مانو اور قرآن کو پیٹھ نہ دو ہم نے کہا کہ اس کے ورکوں کو پیٹھ تو نہیں دینی اس جلد کو پیٹ تو نہیں دینی یہ جو لکھا ہوا ہے کاغذوں میں اس کو پیٹ تو ہم نے نہیں دینی ہم نے احترام کرنا ہے لیکن صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک اس کے ایک ایک حکم کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑانا نہیں اڑایا نہیں اڑایا میں نے اور آپ نے نہیں اڑایا اماموں نے اور مقتدیوں نے نہیں اڑایا ہے مولویوں نے اور ان کے مقتدیوں نے ایک ایک حکم کو اور قرآن یہی کہتا ہے کہ جھوٹ بولو بولو قرآن یہی کہتا ہے کہ رشوت لو اور دو قرآن یہی کہتا ہے کہ سود کھاؤ سودی کاروبار کرو, بار کرو قرآن یہی کہتا ہے کہ عدالتوں میں جا کے جھوٹھی قسمیں اٹھاؤ قرآن یہی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کا گلہ کرو قرآن یہی کہتا ہے کہ کم تولو قرآن یہی کہتا ہے کہ گاہ کے ساتھ دھوکہ کرو قرآن یہی کہتا ہے کہ دوسرے کی غیبت کرو قرآن یہی کہتا ہے کہ زنا کرو قرآن یہی کہتا ہے کہ ظلم کرو قرآن یہی کہتا ہے کہ یتیموں کے مال کھاؤ قرآن یہی کہتا ہے کہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر لو وہ الف سے لے کر یہ تک قرآن کے ایک ایک حکم کو تم نے پاؤں کی تھوکروں سے اڑا دیا اور خوش اس بات پہ ہو کہ ہم قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے ہیں صرف ہم نے پیٹ نہیں کی موج ہو گئی یہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں یہ ظاہر بین لوگ ہیں ظاہری ٹیپ ٹاپ پہ ہم مرنے والے لوگ ہیں گہرائی والے لوگ نہیں ہیں ہم پاکستانی گہرائی والے لوگ ہیں تو وہ صرف عرب کے لوگ ہیں کوئی ناراض ہو یا راضی گہرائی والے لوگ ہیں تو عرب کے لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو گہرائی سے سمجھایا ہم نے سرسری سمجھایا ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ حج اور عمرے پہ جانا ہے نا تو کفن کے لیے کپڑا آب زمزم سے وہاں دھو کے لانا ہے اور وہ دھو کے کفن کا کپڑا آگیا گیا آب زمزم سے اب وہ کفن پہن کے ہم جائیں اللہ کے پاس اللہ دی مجال ہے بھائی سمجھ جن تجنا جان دے گے خوش ہیں کفن آب اے زم زم کا ہے کیا کیا ہے نماز پڑھی ہے نہیں جی نماز تو کوئی نہیں پڑھی قرآن کبھی پڑھا ہے نہیں جی قرآن بھی کبھی نہیں پڑھا زکات دیتی ہو نہیں جی زکات بھی کبھی نہیں دیجیے ظلم سب کچھ کرتے ہیں کم تولتے ہیں ملاوٹ ناراض نہ ہو اس میں ہم سب اس میں شریک ہے اس میں ملاوٹ کرتے ہیں کم تولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں گلا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں زنا کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اور جناب بہتان بانتے ہیں اپنے بھائیوں پر ان کے نام رکھتے ہیں برے برے نام رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کے سارے وہ کام کرتے ہیں لیکن سارے کام کرنے کے باوجود کفن اگر آبے زمزم کا دھلا ہوا مل گیا نا تو پھر ہماری نجات ہو جائے گی سعودیہ کے لوگ کہتے ہیں نجات کفنوں میں نہیں ہے کفن ملے یا نہ ملے قبر ملے یا نہ ملے نجات تب ہوگی جب بندہ مومن ہوگا اور اس کے امال اچھے ہوں یہ ہے اسلام کی گہرائی اس کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام کی گہرائی کیا ہے کفن سے نجات نہیں ہوگی نہیں ہوگی اب میں اشارہ تو کر نہیں سکتا ہوں اشارے سے شاید آپ سمجھ بھی جائیں لیکن کوئی نئے جو ہمارے یہ نوجوان ساتھی عزیز یہ نہیں سمجھیں گے ارے تم آب زمزم کا دھلا ہوا کفن کہتے ہو آؤ چودہ سدیاں پیچھے جائیں ایک آدمی پہ کفن ڈالا گیا ہے محمد کے کرتے کو صلاح اللہ علیہ وسلم آیا زین میں کہ کو نہیں آیا سمجھ گئے ہو کفن دیا نبی پاک نے اپنا کرتا اتار کے یہ میرا کرتا عبداللہ ابن اب کو کفن پہنا دو اور نبی پاک نے اپنی تھوک مبارک دی جی اس کے منہ میں رکھ دو اللہ اکبر معمولی ہے وہ لواب معمولی ہے وہ تھوک جانتے ہو اس کے برکت کو نبی پاک نے کڑوے کنویں میں ڈالی تھی کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو گیا جس لواب سے کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا وہ اس کے منہ میں کرتا اس کے سینے پر اور کرتا بھی نبوت کی جسم کے ساتھ لگا ہوا اللہ اکبر اب کہاں ہے آب زمزم کا دھلا ہوا کفن کیا حیثیت رکھتا ہے اس کے مقابلے میں کرتا اس کے سینے پر لو آب نبی پاک کی اس کے منہ میں جنازہ پڑھانے کے لیے چارپائی کے اوپر کھڑے ہیں ایک روایت میں آیا کہ جنازہ پڑھا دیا اور ایک روایت میں آیا کہ ابھی جنازہ نہیں پڑھایا پہلے حکم آ گیا دونوں روایتیں بخاری میں موجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر تک پھر لہم اولا تس لہم ان تستغفر تک پھر لہم سبین مرر میرے پیغمبر تو جنازہ پڑھ یا جنازہ نہ پڑھ اگر تم اس پر ستر بار بھی جنازہ پڑے گا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا کفنوں سے بندہ معاف ہوتا ہے ہم نے یہ ہم ظاہر بھی ان لوگ ہیں ہم چونکہ پاکستانی اجمی لوگ ہیں ہم ظاہری نمائش اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہو سکی ذرا اپنے ذہنوں کو اجاگر کیجیے ایک اور میت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں وہ میت ہے اوت کے میدان میں اور اس کے جسم پر اس کے جسم پر کفن ڈالنے کے لیے صرف ایک چادر ہے اس کا سر ڈھانپا جاتا ہے تو قدم نگے ہو جاتے ہیں جو قدم ڈھانپے جاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے آیا خیال میں کہ نہیں آیا سر ننگا ہو جاتا ہے نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ امیر حمزہ کا جسم بڑا طویل ہے قد و قامت کے مالک ہیں کفن جو ہے وہ تھوڑا سا ہے ایک چادر ہے سر ڈھانکتے ہیں تو قدم ننگے ہو جاتے ہیں قدم ڈھانکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے کیا کریں نبی پاک نے فرمایا سارے دھانک دو اور قدموں پر اس گھاس جو ہے نا وہ رکھ دو اس گھاس چناچے گھاس رکھ دیا گیا قدموں پر کفن مکمل نہیں ہے قدموں کو چھپایا گیا ہے گھاس رکھ کے گھاس سے ڈھانپا گیا ہے اور نبی پاک نے وہاں کھڑے ہو کے کہا میرے سامنے سے آسمان کے پردے ہٹائے گئے اور میں نے اپنے چچا کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا اسے کفن نہیں ملتا اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جنت میں پہنچا دے اسے کفن ملتا ہے نبی پاک کا کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستر بار بھی بخشش مانگ تو میں نے اس کو معاف ہو مم. نہیں کرنا بخشش کفنوں سے نہیں ہوگی ساری زندگی قرآن بندے پڑیا نہیں ہوں پچھو پڑھ پڑھ کے بخشیا جا رہا اللہ ایڈا بولا بھی نہیں یہ تسی سمجھ لیا ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا ساری زندگی قرآن کے قریب نہیں آیا ساری زندگی قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کی اب سپلائی ہو रहा ہے پیچھے سے بلاؤ جی طالب علم پڑھنا ہے جی بابے کی روح کو پہنچانا ہے جی بابا جی ساری زندگی کیا کرتے رہے پڑھے تعلق قائم کیا ہے قرآن سے اگر قرآن سے تعلق قائم نہیں کیا ہے تو نبی پاک کو دو حوضے کو سر ایک یہ قرآن کی شکل میں اور ایک قیامت کے دن حوض کوسر کی شکل میں جس بندے نے اس حوض سے پانی نہیں پیا قیامت کے دن اس حوض سے بھی پانی نہیں پیے گا تو ہم کہتے ہیں کہ ان ورکوں کو پیٹھ نہ ہو لیکن حکم ایک نہیں مننا جو قرآن کہتا ہے نہیں ماننا ورکوں کو پیٹھ ہم نے نہیں کرنی اس کا مطلب یہ تھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیٹ کرو اس ورقوں کو یہ میں کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ باہر جا کے آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے کہا جی پیٹھ ہو جائے قرآن کی طرف تو کچھ نہیں ہوتا یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا کے لیے میری اس بات کو یہ رنگ نہ دینا میں کہتا ہوں قرآن کے حکموں پہ اتنا عمل کرو توجہ کرنا میری بات پر قرآن کے حکموں پر اتنا عمل کرو قرآن کے احکام کو اتنا مانو جن چیزوں سے روکا رک جاؤ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے لگ جاؤ اتنا عمل کرو اتنا عمل کرو اتنا عمل کرو کہ عمل کرنے کے بعد اللہ کو کہو مولا تیرے قرآن کے حکموں کو پیس دینا تو بڑی دور کی بات ہے ہم نے تو ان ورکوں کو بھی کبھی پیس نہیں پھر مزہ ہے کہنے کا کہ حکموں کو پیس دینا تو بڑی دن ایک بندے وہ بینک کی عمارت بنائی جی اس میں بینک جاری ہونا تھا کھاتا اس کا وہ آ ہمارے پاس بینک بنانا جی کہ سودی کاروبار کرنا ہے ختم پر کیا دو پہلے کچھ وہاں سودی کاروبار ہوگا ساری زندگی اس کا افتتاحی قرآن سے اس دکان میں فریب ہو رہا ہے فراڈ ہو رہا ہے دھوکہ ہو رہا ہے کم تولا جا رہا ہے پشت کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ تماشے ہیں ہمارے یہ دوگلی پالیسی ہے ہماری یہ منافقت ہے ہماری اس سے باہر نکلنا ہوگا قرآن کو پیٹ نہیں دینی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکام کو ماننا ہے اور قرآن کے احکام کو ہم تب مانیں گے جب قرآن کو سمجھیں گے سمجھ ہی نہ آئے پتہ ہی نہ چلے قرآن کیسا کیا ہے اس پر عمل آپ کیسے کریں گے قرآن صحیفہ ہدایت ہے نکالیے ذرا ایک جگہ صفحہ نمبر ہے چھبیس صفحہ سفا چھبیس آیت انزل فیہ القرآن ہل کا مہینہ ہے مہینہ رمضان سے آپ واقف ہیں یہ ایک مہینے کا نام ہے مہینہ رمضان کا الزی ام, ام دلا کا لفظ آپ کی اردو میں استعمال ہوتا ہے نازل ہونا نازل کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے نزول نازل ہونا نازل کرنا مہینہ رمضان کا الزی ام دلا کیے جس مہینے میں نازل کیا گیا القرآن کیا نازل کیا گیا جی قرآن یعنی اس کے نزول کی ابتدا ہوئی کس رات میں لئی لتل انا القدر میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا للت القدر تھی شب قدر تھی قرآن کا نزول شروع ہوا کس لیے اترا برکت حاصل کرو برکت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا مقصد یہ تھا اس قرآن کا نہیں اس کو ساتھ بیان کیا ہدن لناس ہدن کا مینا ہدایت ہے لناس کس کے لیے سب لوگوں کے لیے یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہم نے ہدایت بنا کے نازل کیا وہ بید بی کا مینا کھلی دلیلیں واضح دلائل ظاہر باہر دلیلیں وبئی نات من الہدا اور وہ قرآن جو ہے ہدایت کی کھلی دلیلیں ہیں سبحان اللہ اس میں کوئی منطق نہیں اس میں کوئی فلسفہ نہیں اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں کہ عالم کو سمجھ آئے اور غیر عالم کو سمجھ نہ آئے اس کو سمجھنے کے لیے ایک آدمی کو لگاتار سمجھانا پڑے دوسرا بندہ کہے آئے کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں بید ناتھ بالکل واضح دلیلیں بالکل کھلی دلیلیں کیسی مریم اور عیسی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے وہ لوگوں کا مشکل خش نہیں ہوتا بالکل کھلی دلیلیں ہم نے دی ہیں اس میں تمہیں پیدا کیا میں نے گزشتہ جمہے وہ دلائل آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں میں بالکل کھلی دلیلیں ہم نے اس قرآن میں بیان کی ہیں ول اور یہ قرآن جو ہے حق کو باطل میں فرق کرتا ہے حق کو الگ کرتا ہے اور باطل کو الگ کرتا ہے تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ ہے ہدل ناس لوگوں کے لیے ہدایت ایک جگہ اور دیکھیے سفا دو سو اکتیس ہے جی سورت ابراہیم سورت ابراہیم کی ابتدا ہے جی دو سو اکتیس سفا الفلام را یہ حروف مقطعات ہیں یہ کئی صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں الفلام نیم الفلام را کا ان کا معنی جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے حروف مقطعات ہیں سر من نصرار اللہ تعالی صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا اس کی کھوج میں نہیں لگنا چاہیے اس کا کیا مینہ ہے اللہ اس کا مفہوم بہتر جانتا ہے کتاب ان اے ہاضا کتاب یہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب سے مراد یہاں کیا ہے قرآن جس کو پڑھ رہے ہو جس میں یہ سورت اتاری گئی جس کا نام ابراہیم ہے کتاب یہ ایک کتاب ہے انزل دل نہ ہوئی کا اے میرے پیارے پیغمبر ہم نے اس کو نازل کیا الئی کا آپ کی طرف ہم نے اس قرآن کو اتارا آپ کی طرف کیوں کیوں اتارا مقصد کیا ہے نزول کا اس میں بہت خوبصورت مقصد بیان کیا گیا مقصد کیا ہے قرآن کے اترنے کا قرآن کیوں اتارا گیا فرمایا لے تخرج اناسا من ظلمات عل نور تاکہ تکالے تخرج یہ لفظ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے خارج کرنا خروج خروج نکلنا خارج کرنا نکال دینا اسی سے یہ لفظ نکلا ہے تخرج تاکہ تو نکالے تاکہ تو نکالے اناسا لوگوں کو من ظلمات سے اندھیروں سے ظلمات کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے بمینا اندھیرے تاکہ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے الن نور کس کی طرف روشنی کی طرف نور واحد بولا نور واحد بولا اور ظلمات جو ہے وہ سیگا کیا بولا جمع اندھیرا نہیں اندھیرے اس لیے کہ گمراہیاں بہت ہیں کفر ہے شرک ہے بداتے فسک ہے گنایں دنا دہریہ پن ہے وہ بہت سارے اندھیرے ہیں گمراہیوں کے وہ بہت سارے اندھیرے ہیں اور ادھر جو نور ہے وہ اللہ کا دین ہے وہ توحید ہے وہ اللہ کا دین ہے اسلام وہ تنہا ہے وہ اکیلا ہے اس لیے یہ واحد بولا یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات اندھیروں سے علم نور کس کی طرف روشنی کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالا جائے یہ قرآن ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے اور ہدایت کی رہ یہ قرآن دکھاتا ہے میں زیادہ آپ کو اس میں نہیں الجانا چاہتا یہ تو میں صرف بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو مقصد پتا چلے اور یہ درخت کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ یہ ضروری ہے یہ درخت جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے یہ ہم سنیں گے پڑھیں گے قرآن تب ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ایک اور جگہ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے سفا نمبر ہے ایک سو چورانوے یا یو اناس اے لوگو قد کم تحقیق آ تمہارے پاس موئزہ نصیت یہ موئزہ عربی میں استعمال ہوتا ہے واز واز لفظ آپ استعمال کرتے ہیں بڑے واز کر رہے ہیں بھائی کیا مطلب ہے نصیت اسی سے نکلا ہے موئزہ تحقیق آ تمہارے پاس موئزہ ایک نصیت من ربکم تمہارے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کیا ہے نصیحت ہے قرآن نصیحت ہے قرآن نے نصیحت دینی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی وہ اور یہ قرآن کیا ہے ہے یہ فِي لماف صدور. صدور جمع ہے صدر کی صدر صدور سینہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ شرا صدر شرا صدر سینے کا کھل جانا یہ صدور سینے اب میں نہ کیجیے شفاون لما فدور یہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے لیے فدور جو بیماریاں کس میں ہوتی ہیں سینوں میں شرک کی بیماری کفر کی بیماری فسق کی بیماری بدعات کی بیماری گناہوں کی بیماریاں ان بیماریوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے شفا و ہدن اور یہ قرآن کیا ہے ہدایتیں و رحمت اور قرآن کیا ہے رحمت للموں میں کس کے لیے اب اس آیت میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو اردو میں استعمال نہ ہوتا ہو پھر بھی آپ کہتے ہیں قرآن بڑی مشکل زبان ہے انگریزی آسان ہے جس کا ایک لفظ بھی ہمارے ساتھ نہیں ملتا وہ آپ پڑھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں اور یہ قرآن جس کے نبے فیصد لفظ اردو کے ساتھ ملتے ہیں ان میں اب ہدن ہمارے ہاں نہیں استعمال ہوتا ہدن کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ہدا رحمت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے یہ قرآن رحمت ہے یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے کیا ہے شفا بنایا ہم نے اس کو ایک جگہ اور دیکھیے سفا سفا نمبر دو سو باسٹھ اور سورت کا نام سورت بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے بیاسی بالکل سفے کی آخری آیت دو سو باسٹھ سفے کی آخری آیت پہ چلے جائیے و نزل و منل اور ہم نے اتاری ہیں قرآن میں ما ایسی چیزیں ہم نے اتاری ہیں قرآن میں ایسی چیزیں شفا ان جو کیا ہے شفائیں و رحمت اور وہ کیا ہے رحمتیں وہ چیزیں وہ ایتیں شفائیں وہ رحمتیں للمین کس کے لیے مومنوں کے لیے ولا یزید الزالمین اللہ خسارا لیکن کافروں کو اور ظالموں کو تو اس سے نقصان ہی ہوتا ہے انہوں نے ماننا جو نہیں مطلب کیا ہے ابو جال تھا ابو لہب تھا مشرقین مکہ تھے قرآن کی ایکت ترتی ہم نہیں مانتے دوسری اترتی ہم نہیں مانتے تیسری اترتی ہم نہیں مانتے جتنا قرآن اترتا چلا جاتا تھا ان کی گمراہی اتنی بڑھتی چلی جاتی انکار جو بڑھتا چلا جاتا انکار بڑھتا چلا جاتا تو گمراہی بڑھتی چلی جاتی ظالموں کو تو اس قرآن سے نقصان ہی ہوگا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں مومنوں کے لیے یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے یہ شفا ہے مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے ہم نے قرآن اس لیے بھیجا ہے اب رہ گئی آپ کی وہ بات کہ قرآن مشکل کتاب ہے وہ ایک آیت دیکھیے یہ سفا نمبر ہے چار صورت کا نام ہے سورت کمر سورت کا نام صورت کمر سفا 477 اور آیت نمبر ہے سترہ آیت نمبر سترہ وَلَقَدْ یس الْقُرْآنَ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو یسرنا تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو لکر نصیت کے لیے نصیت کے لیے یہ جو سیگا ہے نا یسرنا جس باب کا یہ سیگا ہے نا اس باب میں تکلق پایا جاتا ہے مطلب یہ ہے اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں یسرنا جتنا مجھ سے زور لگتا تھا جتنی میں قوت خرچ کر سکتا تھا جتنی میں طاقت خرچ کر سکتا تھا اللہ فرماتی ہیں پوری قوت خرچ کر کے میں نے قرآن کو آسان کیا بلاکد یسر نل قرآن ہم نے آسان کر دیا قرآن کو لکرے کس کے لیے نصیحت کے لیے کیس سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے فل ممکر اللہ فرماتی ہیں پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہم نے تو بڑا زور لگایا قرآن کو آسان بنا دیا اب تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے اس قرآن کو شفا کہا اس قرآن کو نصیحت کہا اس قرآن کو ہدایت کہا اس قرآن کو رحمت کہا اس قرآن کو سینوں کی بیماریوں کی شفا اللہ نے قرار دی ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صاحب کے سے کہتے ہیں جس طرح آپ نے فرمائے نہاظل کلو بتستما یس الحدیز ازا اساب الما او کما کالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا رہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی میں لوہا پڑا رہے تو لوہے کو زنگ لگتا ہے آپ نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ وہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے گناہ کیا نقطہ لگ گیا دوسرا گناہ کیا نقطہ لگ گیا تیسرا گناہ کیا نقطہ لگ گیا تو انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے صحابہ کرام کو یہ فرمایا آپ نے صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ لوہے کو جب زنگ لگتا ہے تو اس کے سیکل کرنے کے اور زنگ اتارنے کے بہت سے طریقے ہیں اور زنگ اتر جاتا ہے دلوں کو جب زنگ لگتا ہے تو اس زنگ اتارنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کس طرح اترے گا وہ زنگ نبی پاک نے فرمایا کثرت و تلاوت قرآن اگر دلوں کے زنگ کو اتارنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو پڑھا اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے دلوں کے زنگ اتریں گے کیوں شفا ما فی الصدور اس لیے کہ یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے کیا ہے شفا ہے اب ایک بات اس میں بار بار آئی کہ یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے آپ کے ذہن میں شاید یہ اشکال نہ آیا ہو میرے کہنے سے اشکال آ جائے گا ذہین لوگوں کے دل میں تو آ جانا چاہیے تھا کہ مومنوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے جو پہلے ہی مومن ہے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے ہدایت کو ملنی چاہیے تھی کافروں کو ہدایت کو ملنی چاہیے تھی مشرقیم کو تو مومنوں کے لیے ہدایت ہے یہ کیوں کہا قرآن بارش ہے نا برستی ہے جب آسمان سے ایک زمین جو ہوتی ہیں وہ بہت بہترین خوبصورت اچھی زمین ہوتی ہیں بارش کے اثر کو قبول کرتی ہے اس میں سے پھل پیدا ہوتے ہیں پھول پیدا ہوتے ہیں فصلیں اگتی ہیں طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ایک زمین ہے جو بنجر ہے گند ہے غیر آباد ہے بارش اس پہ بھی بسط برستی ہے لیکن اس میں سے کوئی چیز پیدا کام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اس میں کانٹے ہیں جھاڑیں ہیں تو اب کوئی بندہ کہے یہ بارش کا قصور ہے کہ وہاں سے جھاڑیاں پیدا ہو رہی ہیں وہاں سے کانٹے پیدا ہو رہے ہیں بارش ٹھیک نہیں ہے عقل مند لوگ کہیں گے نہیں بارش ٹھیک ہے بارش نے اپنا کام برابر کیا ہے دونوں زمینوں پر یہ زمین اثر قبول کر گئی اچھی زمین تھی اس نے پھل پھول دے دیے اس زمین نے اثر قبول نہیں کیا بنجر تھی اس سے کچھ نہیں ہوگا قرآن کی جو بارش برستی ہے وہ مومنوں اور کافروں کے لیے برابر برستی ہے مومنوں کی زمین جو ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے اس کو قبول کرتی ہے اور کافروں کی زمین دل والی اس کو قبول ہو نہیں کرتی یہ ذہن میں رکھیے ہدایت اتنی سستی نہیں ملتی کہ پیچھے پھر کے اللہ ہدایت دیتا رہے اتنی سستی نہیں ہے ہدایت اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہدایت لینا چاہتے ہو تو دل کے برتن کو کیا رکھو سیدھا کرو سنو سنو کان لگاؤ قبول کرو دل کا برتن سیدھا رکھو اس کو عربی میں کہتے ہیں انابت ہماری اردو میں کہتے ہیں توجہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ زد چھوڑو زد چھوڑو دل کا برتن سیدھا کرو رجوع کرو توجہ کرو قبول کرنے کے لیے آگے آؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کا برطن تو سیدھا کر ہدایت میں دے دوں گا لیکن ترتن ہی الٹا رکھ اس میں کیسے ہدایت جائے اس میں بارش کیسے پڑے زد ہو نہ ہو زدی بندے کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی ایک آیت دیکھیے اس کے بعد آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں سورت کا نام سورت راج سفر نمبر دو سو اٹھائیس اور آیت کا نمبر ہے ستائیس بالکل نیچے چلے جائیے آخری تین ستروں پہ وہ یقول الزین کا کہتے ہیں کافر یہ یقول جو لفظ ہے نا یکل عربی میں یہ آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے قول, قول و قرار کال و اقرار یہ کال کا لفظ آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے بمینا بات کہنا عربی میں کالا یقولو یقول الزین کافرو اور کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کافر لولا انزل ان لئے آیا تم ربے کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر کیوں نہیں اتاری گئی اس نبی پر آیتون کوئی نشانی کوئی نشانی میں ربی ہی اس کے رب کی طرف سے وہ جو بات میں نے شروع میں آپ کو بتائی کہ موجے کو قرآن کیا کہتا ہے آیت یہ وہی آیت ہے کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی آیت کوئی نشانی کوئی دلیل من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے مطلب ان کا کہنے کیا تھا نشانیاں تو بہت دیکھی تھی انہوں نے چاند دو ٹکڑے ہو گیا کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا سب سے بڑا نشان قرآن پاک موجود تھا یہ جو کہتے ہیں یہ نشانی کیوں نہیں پیش کرتا اس پر نشانی کیوں نہیں آتی اس کا مطلب یہ تھا وہ نشانی جو ہم مانگتے ہیں منہ بولی نشانی وہ کیا تھی تیرا گھر سونے کا بن جائے تیرے باغ لگ جائیں ان باغوں میں نہریں چلنے لگ جائیں اور ان میں ایک نشانی یہ تھی وہ مکے کے پہاڑ تھوڑے تھوڑے دور کر دے درمیان میں زمین نکل آئے ہم فصلیں اگائیں گے اس میں سے یہ نشانی دکھا پہاڑ علیحدہ کر دے تم آسمان پہ چڑھ جا پھر آسمان سے اتر تیرے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہو پھر تم نیچے آئے اس کتاب کو ہم خود پڑھیں یہ نشانیاں دکھا تو یہ نشانیاں اللہ نہیں دکھاتا تھا آپ اب سوچیں گے بھائی اللہ کیوں نہیں دکھاتا تھا اللہ دکھا سکتا تھا وہ بندے مومن ہوتے تھے اللہ تعالیٰ اس لیے منہ بولی نشانی نہیں دکھاتا کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو قوم منہ بولی نشانی مانگتی ہے اور اللہ وہ نشانی دکھا دیتا ہے اس کے بعد اگر وہ قوم انکار کرے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے رگڑے نکال دیتا صال علیہ اسلام کی قوم نے کہا اونٹ نکل آئے پہاڑ سے نکل آئی انہوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھا اللہ تعالیٰ کہتے تھے بھائی ان کو یہ نشانیاں دکھا دی گئی اگر تو پھر انہوں نے نہ مانا تو یہ تیس نیس ہو جائیں گے اور اللہ کو یہ علم تھا کہ یہ زدی لوگ ہیں یہ زدی لوگ ہیں یہ ہجتیں کر رہے ہیں اگر ان کو منہ بولیاں نشانیاں دکھا بھی دی گئی تو انہوں نے پھر بھی تسلیم اللہ کو پتا تھا اس لیے اللہ کہتے ہیں آگے سنیے نا کل میرے پیغمبر جواب دے میرے پیغمبر آپ جواب دیں ان اللہ یوزلو می شا بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو یہ یوزلو آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے ذلالت ذلالت ایک لفظ آپ کے اردو میں استعمال ہوتا ہے گمراہی کے معنی میں یہ سارے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں ذلالت کا لفظ ان اللہ یوزلو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے میاں جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی یہ زدی لوگ ہیں یہ حجتیں پیش کر رہے ہیں کٹ حجتیاں کر رہے ہیں یہ ماننا نہیں چاہتے یہ نشانی دکھا یہ نشانی دکھا انہوں نے ماننا کوئی نہیں وہ دیے اور اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے من انبا من انابا جو بندہ توجہ کرتا ہے انا رجوع کرتا ہے انا دل کا برتن سیدھا کرتا ہے انا زد چھوڑتا ہے انابت کرتا ہے رجوع کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اسے ہدایات دے دیا کرتے ہیں زد کرے نہیں دیتے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کے ابو جال سے پوچھا تھا ایک آدمی نے مکے کے چودری بڑی لڑائی ہو گئی ہے محمد کے ساتھ تیری آ یہاں بیت اللہ ہے بیت اللہ کا سایہ ہے میں پوچھنے والا ہوں تو جواب دینے والا ہے سچی سچی بات کر تجھے کعبے کے رب کی قسم ہے اے محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کیسا ہے وہ ابو جال سے اب اس بندے نے پوچھا ابو جال کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ نے سوال کیا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اس زمین کے اوپر اور اس نیلی چھت کے نیچے میں نے محمد سے سچا کوئی نہیں دیکھا کوئی نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا اس بندے نے کہا اگر یہ تیرا نظریہ یہ ہے تو مانتا کیوں نہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا یہ گھر گھر لڑائی اور فساد اور ڈانگ سوٹا اور اختلاف باپ بیٹے کا بھائی بھائی کا مخالف ہو گیا ہے. کلمہ پڑھنا ابو جال اس بندے کو کہتا ہے تو ہی پاگل تو نے کبھی محمد کا دربار دیکھا ہے؟ وہ جب اپنی تھوک مبارک منہ سے نکالتے ہیں تو اس کے ماننے والے ہاتھوں پہ اٹھا لیں تو نے کبھی اس کا دربار دیکھا ہے وہ جب بولنے لگتا ہے اس طرح سکوت ہو جاتا ہے جیسے شہر خموشاں تو نے کبھی اس کا دربار دیکھا ہے اس کے ساتھی جوتیاں اٹھا کے اس کے پیچھے پھرتے ہیں میں مکے کا چودھری ہوا تیرا کیا خیال ہے میں محمد کی تھوک اپنے ہاتھ پہ لیتا رہوں زندگی گزارنی ہے چودراہٹ میں گزارنی اس کو کہتے ہیں زد مانتا تھا کہ ہے سچا نہیں مان ابو طالب کے سامنے آخری وقت میں نبی پاک نے کلمہ پیش کیا فرمایا چچا تجھ کے مجھ پہ, تجھ تیرے مجھ پہ بڑے احسان ہے میرے کان میں کلمہ پڑھ قیامت کے دن شفاعت کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں کان میں کلمہ پڑھ اب کاتب نے ساد لکھتا ہے حدیث کی کتابیں لکھتی ہیں تاریخ اور سیرت کی کتابیں لکھتی ہیں ابو طالب جواب میں کہتا ہے انی عالم انا کا انی عالم میں جانتا ہوں انا کا تو کیا ہے وہ ان دین حق میں جانتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے اور تو بھی سچا ہے لیکن اگر اب میں کلمہ پڑھوں تو برادری میں میری ناک کٹ جائے گی لوگ میری اولاد کو تانے ماریں گے اور تم اس پیو کے پتر ہونا جس موت دے ڈر تو کلمہ پڑھ لیا سی نا بھائی نا میں اپنی اولاد کو رسوا نہیں کرنا چاہتا مرنے ہے تیسے دین پہ مر یہ ہے ضد یہ ہے انامبت ختم ہو رہی ہے دل کا برتن سیدھا رکھو منیب بنو پھر ہدایت ملے گی ابو جہل کو نبی پاک نے تیرہ سال قرآن سنایا تیرہ سال تیرہ سال میں کہتا ہوں سننے کا اس طرح مزہ نہیں آئے گا میں کہتا ہوں ایک دفعہ تصوراتی دنیا میں تصور کیجیے مکہ ہے شہر مکہ ہے جگہ بیت اللہ ہے تصور کیجئے مکہ ہے جگہ بیت اللہ ہے پڑھا جا رہا ہے قرآن اور پڑھ رہا ہے محمد ال رسول اللہ اللہ اکبر کیا منظر ہوگا دلوں میں نہیں داخل ہوگا آج کوئی اچھا کاری قرآن پڑھتا ہے عبد قرآن پڑھتا ہے قدم رک جاتی قدم رک جاتی بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہو نبی پاک تیرہ سال سنایا